محمد بن حضرت علی اللہ علی نے اپنی کر رہے تھے اور ایک خانہ بدوشوں, بدووں کی بستی پر طریقہ تھا کہ درمیان میں گول خیمہ سردار کا اور باقی چاروں طرف اور لوگوں کے خیمہ تھا وہیں پر وقت ان کا آ گیا تو وہ درمیانی خیمے سردار کے خیمے کی طرف گئے کسی کا مہمان ہونا ہے مسلمانوں خلوں کو دسا نہیں مہمان کے پر لوگ خوش ہوں گی جی. برکت آ گی جی کھائے پیمانے جی. سمجھدار تھے لوگ بے خوب خیری وہاں پر گئے تو سردار نے ان کو استقبال کیا تو دیکھا کہ جھوپ پر سردار نے غلام کو باندھ کر دھوپ پر پھینکا ہوا میں بہت بری جی تو انہوں نے سرب شیخ نے کہا بجو نے کہ آپ کھانا ہمارا کھائیں آپ جو مطالبہ کریں گے جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے جی. کھانا تمہارا کھائے تو نے کہا مطالبہ تو میں تو مدد کروں گا مانگتا ہوں گا <coughs> کہ کیا مانگتا تم نے کہا کہ یہ جو دھوپ میں تم نے آدمی باندھ کرتے ہیں کب اس کو آزاد کر, کر دو. تو تب میں کھانا کھاؤں تم نے کہا پہلے آپ سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے کیا غلطی کی ہے پھر آپ جو ہے تو اس کی معافی کرتے ہیں کہا آپ بتائیں اس نے کیا غلطی کی ہے تم نے کہا یہ میرا غلام ہے ویسے میں نے کھلا علاقے میں گندم لانے کے لیے بھیجا جتنے اس کو اونٹ دیے تھے اس سے ان پر دگنا بوجھ ڈالا نے دس من اونٹ تھا اور اگر وہ چار دن میں یہاں پہنچنے کا سفر تھا تو یہ دو دن میں آیا اور یہ ہودی خان ہے ہودی جو ہے گربوں کے ایک نغمہ ہے تو اس کو اونٹ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کا جو سر ہے وہ قدم کی آواز کے ساتھ اترے تو وہ خان کی مہارت ہوتی ہے اسی خان کی تال کو سر کو جتنا وہ قید کرتا ہے تو کے قدم تیز ہوتے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے تو دگنا بوجھ الا ہوا تھا اور اس طرح ایسی ہودی پڑی کہ چار دن کا فاصلہ اونٹوں سے دو دن میں طے کروایا جب یہ اونٹوں کو جہاں بوجھ اتارا گیا تو بس ہاروٹ جو ہے وہ کنارے پر جاتا تھا اور مرتا تھا کنارے پر جاتا جان دے دیتا تو جب کرتا پڑا میرا نقصان کیا ہوا ہے اس سے میں اس کا دھوپ پر ڈالا ہوا. نے کہا کہ ایسے موجود آدمی ہیں کہ آپ کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے لیکن میں اس کاملی تجربہ دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا چلے کہ غلام کو لے کر گیا پانی کا جو چشمہ کنارے گئے تو ایک آدمی اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لایا تو اس نے کہا کہ آپ کتنے دن کے پیاسے ہیں نے کہا تین دن کے پیاسے ہیں چلو پانی پلاؤ ان کو پانی پر جن کو لے گیا اس غلام سے کہا ہودی پڑو اسے جو پانی کو بھول گئے بس کان لگا کر میں نے کہا کہ آپ کی بات امنی طور پر تو ایک دفعہ یہاں یہ مولا مان صاحب بازاروی والے اور مفلی مختلف صاحب کربو والے انہوں نے یہاں اجتماع کیا امداد میں. میں ان کا اجتماع تھا تو ہمیں کوئی اطلاع بھی اتنی نہیں تھی اور جانا نہیں اسے مجبوری جس سے ان کی دعا تھی تو مجھے کسی آدمی کے ساتھ کوئی کام پہ شاید مجسٹ میں جانا پڑا وہاں پر ہم جب وہاں پر گئے تو اس دنوں کی کے گدید ہوتی ہے چورا شریف میں تو ان کو بھی صاحب نے بلایا ہوا تھا ان کی چاہ تھی کہ یہ پہلے کی گدی گزری ہوئی ہے اور یہ ان کا نچپندی سے جب ان کے ساتھ ملتا تھا ان کی جو پہلے بہت سرد صاحب ویلی بنے ہوئے ہیں تو ہمارے لوگ ان کو ہٹانا چاہیے یہاں پر تو ان کو بھی بلایا ہوا تھا ان کے ساتھ ان کا نا خان آیا ہوا تھا اور اس نے ناد پڑی کوئی سلیقہ یا بندگی, بندگی ہے میری بندگی ہے جی؟ جی؟ جی؟ تو تو بجن بڑا صاحب تھا وہ لگا کر خاموش ہو گیا جی اللہ کی چھان کے یہ ہم سوچتے رہے ہمارا دل کمزور نرم ہوتا ہے برداشت نہیں سکتی ہے تو برداشت نہ ہوتا ہے بیٹھا ہو جا, جا،, جا،, جا، نہ ہم، ہم مطلب اپنے سوز و ساز سے بہت شیخ ہماری بہت بعد شریف والے ملے جی. تو ہم نے کہا کہ ہمارا اور جان ہم ہم تو اللہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ جمع حسان بند صابت ہو جائے اور دنوں میں پر بٹھا اپنے شار پڑھو اور کرتے ہیں. کہ ان کے اشار بھی ان کو فار کے لیے تیر ہوتے ہیں یہ شیرا دین شاہ صاحب ہے پنڈی والا نا یہ ان کا کسیدہ پڑھا پڑھا کرتا ہے. ان کا جو کسیدہ ہے دا و... ہے کیسے جی؟ آگے تو, تو... کان... کان نگا تخلق و مات شاہ ایسا کسیدا ہے وہ. چلا سنگھی آدمی کا حالت آ رہی ہے ایک دفعہ یہاں یہ عموماً تو سرکاری حکومتیں جو ہیں تو وہ سرکاری بلبیوں کو جمع کرتی ہیں کچھ پیڑ لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں حکومت کا کھانا پوری جاتی ہے بلبی آئے تھے انہوں نے تعداد کر لی تھی سرکاری افسروں کو ہوتا ہے میں ہوتے ہیں ان نام لکھا ان میں تو موقع پر ان کو بلائیں گے کیسے دے دیں گے جوش کی لمحہ ہے مولانا باقی لمحہ ہیں ان کو بلا ہوا تو مولانا صاحب جن کے تھے مزے سے وزارت کے دوران تو ان کا باغ سے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کو راضی کر لیا بلان صاحب افغانی صاحب کو بھی راضی کر لیا بلان صاحب بھی لے گئے جی. ہم لوگ وہاں سامین میں بیٹھے تھے. وہاں تو ہو, کبھی, کبھی جی مزے کرنا پل جا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بیٹھے ہوئے اپنے کام کریں گے ہم کو مطلب اپنے, اپنے سوال سے کوئی آچ نہ بیٹھا ہو یا نہ آج نہ نا. ہم کو مطلب اپنے, اپنے سو سے اس نے پڑھا نا کہ یہ آ... کیسا ہے کسی سے محمد محمد اور حدیب اللہ وہ پیارا امید ہے اس کی شفاف سے ہر مصیبت اور غم کے بعد مختلف ہے مختلف تخالیف میں کل ملے اہولوں کی خاص حول حولوں, سارے ہولو کے احوال میں سے جو ہوسم میں ان کی شفا جو ہے وہ اس عجیب ہے کو کسی کا میں لکھا ہے محمد صاحب نے سگنل کر دیا یہ ہماری جان میں طاقت تھی بس یہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا وہ نہیں اللہ ہے اور ہم سب گئے آج سر اللہ کی قدر کا کوئی یاد ہی نہیں کر سکتا باقی سبحان اللہ جی تو اللہ سے نے سالن میں تاثیر رکھی ہے جی جو جی جی اقبال کا اقبال کی نظم ہے نا سرخ و کبوت بدلیاں چھوڑ گیا صحاب سب یہ پتہ نہیں کسی کو یاد ہے عزل پڑی تھی ندیم صاحب نے چشتیوں کا راگ بہرواں راگ ہے جو بیروا راگ میں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حضرت اگر خانجی صلی اللہ علیہ نے صبح کی نماز پڑھائی تو مستیا خان موسیقار گزرا اس سے پیچھے نماز پڑھی ہے گزرا تو اس نے کہا کہ حضرت آب کی تلاوت میں راگ کا رش تھا میں راگ کیا ہوتا ہے کہا کہ صبح کے وقت ہم موسیقار جو راگ پہ ہیں وہ میں ہوتا ہے اس کا بہروا بارش میں بارش والا جائے تو اس کو کہتے ہیں ملحار کہتے ہیں اللہ تو اللہ کی شان سے وہ کیا راج اور کیا سرور کیا جو رہن اور خوشنمائی پاس میں تو وہ کہاں کسی ہے تو اس میں لکھا ہے وہ فیصل ماجود میں کہ کل میکراج ہے وہ راج سما سے ہی جانتا ہے بیدارتا ہے ہمارے ڈھول کی کی جب اشار پڑے جاتے ہیں بغیر برداشت نہیں ہوتی ہے اور صبح کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک برخار آیا طالب علم تو میں آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہم تو ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہیں دس شادیوں کا مزہ کہاں کہ جو چشت کو اس حال میں اس بات کو سوچے گزرے دور میں کیا آرزو آدم آدمی سار نے تمہاری کی کتنے معصوم رسولوں کی تمنا آج کے دور میں انسان کی بال خال ہڈی گوشت پوچھ سارا ہے تو بس ہو جاتا ہے منہ مارک اللہ اللہ کی, کی زیادہ ہم نے مرضی کالے کپڑے والا کرتا ہے تو مجھے دیکھا کا رہا لائن آیا رہا ہے لائن میں گزرتی ہم دیکھ لیں گے ہماری بس یہی تھی سپر اللہ کا شہر کہ آنے والے آدمی نے دیکھ لیا وہاں کو پہچانتا تھا بار دور بیٹھا غبار سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا عشق بن یہ ادب نہیں آتا کہتا ہے کہ ہم جو جل کر غبار ہوئے اس غبار کو جو آواز نے اڑایا تو غبار جو آگے بڑا تو بل سے دور بیٹھا ہم کیسے یہاں تک پہنچ سکیں گے آگے میں صاحب سے سنا کرتے تھے کہ ادب استاق دور سے ان کو ادب سے دیکھ لیں مشتاق دور سے ان کو مجال ہے جو کوئی ان کو ہم کنار کرے مجال ہے جو کوئی ان کو ہم کنار کرے مومن کی غزل کسی کو یاد ہے اور بن جائیں گے تصویر جو ہے اور بن جائیں گے تصویر جو ہے رہا ہوں. اس وقت کے حضور صلی اللہ کے فرمانے کے مطابق عمر فاروق نے کی اور ایسے کرنی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو تم سے پوچھا کہ آپ حاضر کیوں نہیں ہوئے تھے تو تم نے کہا حضرت ہولیا مبارک بتا دیا ویسے کمی رحمت اللہ نے سوال کی تو تم نے فاروق ہولیا مبارک تفصیل سے نہ بتا سکے پھر ویسے کبھی رحمت اللہ نے بتایا تو ہم نے پورا تفصیل سے بتا دیا کبھی ملاقات نہیں کبھی دیکھ نہیں میرے دل كیاں سے دیكھا جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے تمہیں آیا ہے کچھ حوش نہیں مجھ كو نشا سا چھایا ہے کچھ حوش نہیں مجھ كو نشا سا چھایا آپ فاروقہ نا كیوں بلیا نا بیان کر سكے جب كے دن داد تھا آجر رہے تابِ نظارا نہیں آئی کیا دیکھنے دھو کا بارا نہیں آئی کیا دیکھنے دوں اور بن جائیں گے تصویر جو ہے ہوں گے نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکے جی ساری نظر بھر کے ہی نہیں سکتے اس لیے آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب چھوٹے بچے جو صاحب کا تھے لیکن سیون میں چھوٹے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اکابل صاحب کو یہ نہیں بیان کر سکتے تھے باقی لوگوں نے بیان کیا ہے ہند بن نبی حالات رضی اللہ رات عنہ اور آل اصول مجموعہ میں بلیا انہیں سے بیان کرنا کی روایتیں آئی ہوئی ہیں کا دنوں آہا آہا دا دا دا دا میں لکھا ہے کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب گئے اب ایسے کرنی رہے کو تو بستی میں گئے بست میں لوگوں سے پوچھا, پوچھا پوچھا کوئی پہچانتا نہیں تھا پھر ایک آدمی نے کہا کہ نہ پوچھتے ہوں جو یہاں ہوتا ہے فلانے جو میں رہتا ہے پوچھتے ہاں ہوں بلے تو جو اولیا حضور سے بتایا تھا تھے کہ صبح کی نماز سے پہلے نکل کر جنگل سے لے جاتے تھے اور جن دنوں کھجوریں سوچی تھیں جن دنوں راستے پر گری پڑی کھجوریں ردی کھجورے جو لوگوں سے گر جاتی تھیں ان کو اٹھاتے اٹھاتے موٹی جمع کر لیتے تھے تو وہاں جا کر دن گزرتا تھا اور ان کو دھو کر کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور عشا کے بعد پھر آ جاتے تھے اس لیے لوگ نہیں پہچانتے تھے تو سارا وزیر جب ان میں موجود تھا تو ہم نے فاروق دلّہ نے کہا چار کہ کے لیے پیغام ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ اور اویش ہو آپ ڈھونڈنے جا کر ہو سکتا کہ عویس ہو ہوں گا تو شاید دعا کروانا کیونکہ ان کی دعا ہے توازن قبیلہ حوازن کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری عمر میں سے لوگوں کی مفرت ہو خیر وہ موے بارش کی ضرورت کے لیے گئے لے گئے ہمیں نہیں شروع کی بیٹا ہو یا نہ ہم کا مطلب اپنے صاحب کے ساتھ پڑے کچھ بھی ایسے چیزوں سے اللہ جی الگ پڑا کرتا تھا ہمارا شاہ صاحب آیا کرتا تھا اس میں ایک ناک تھی دوڑا کو نا بولو گے ہم نے وہ ہمارا ریکارڈ کے پاس رکھا تھا کر دیا ساگر صاحب آپ ڈر شہر صاحب کو ساتھ لے کر اس کے پاس دیور کے پاس اس کے پاس کافی ریکارڈ ہمارا اس کے پاس امید موجود ہوگا اگر وہ ہو تو اس کو اپنے سی پر چڑھا دیا ٹھیک ہے مجھے اس میں کافی وہ ایجاز بٹی کی پڑی ہوئی ہیں اور یہ پڑی ہوئی ہے باقی اس کا تو جواب نہیں دیا اس میں کہا کو نام کر شو کا پوری تالونا شو کا پوری تالونا یہ سب میں راج میں اوپر گئے تو آرش کے شو کا پوری اور سوچوں بڑا خان تھا ڈائریکٹر تھا ادارہ تعلیم و تحقیق کا اور بہت بڑا خان پڑھتا تھا تو پڑھتا تھا, تھا, <سوار> <سوار> <سوار> تھا ایک ہی تھے پڑھتا تھا یہ بھی محمد محدود صاحب کے نام تھی مسالو کے, کے کچھ اور اس میں ارمان یا امیدرگی میرے باخلے پڑی بہت اللہ پڑی تو اس میں تھی پیدا ہو جائے آپ کا بڑا ہو گیا ختم پڑیں گے جی اس پر دعا کریں گی جی باتیں تو ہماری ختم نہیں ہوتی ہیں دس بات روسی پڑھیں گی جی